جی اگر کوئی شخص پرانے پاک کو الماری میں رکھ رہا ہو اور قرآن پاک اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور وہ ٹیبل پر گر جائے تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا ہاں اس میں یہ ہے اصل میں جیسے بالوں کا نا کہ قرآن مجید کو تولا جائے اور ایک اناج جو ہے اس کے ہم وزن وہ صدقہ کیا جائے تو فتویٰ اس پر ہے کہ قرآن مجید کو تولا نہیں جائے وہ ایک عظیم کتاب ہے اس کو کوئی ترازو میں رکھ کے تولنے کی ضرورت نہیں ایک اندازہ لگا لیں کہ سب سے پہلے تو توبہ کریں اپنی غفلت سے اور ہمیشہ یہ ہم میں کیا ہے یہ بہت بری بات ہم عموماً لوگوں کو تلاوت کرتے دیکھ بیٹھے ہوئے الٹے ہاتھ سے اٹھا کر کے اٹھیں گے نہیں کمر میں موچ آ جائے گی نا. ایسے قرآن کو رکھتے تو اس میں تو گرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایک بھاغافتہ تلاوت کے بعد اٹھیں دونوں ہاتھ میں پکڑیں طریقے سے قرآن کو حفاظت کر کے اس کو دروازے کو کھولیں اور طریقے سے اپنے ہاتھ سے یا کم سے کم سیدھے ہاتھ سے وہاں رکھیں جب آپ غفلت برتیں گے ایک عام کتاب کی طرح اس کے ساتھ آپ عمل کریں تو کہیں نہ کہیں تو آپ دھوکہ کھائیں لیکن توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد اس کی مقدار کوئی اناج جو ہے وہ فقیروں کو صدقہ کر دیا جائے